بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے ویل لکل ہمزت اللمزہ ہر تان آمیز اشارتیں کرنے والے چغل خور کی خرابی ہے اللذی جمع مالا وعددہ جو مال جمع کرتا اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے یحسب انما له اقلدہ اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا ہر ہرگز نہیں وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا وما اور تم کیا سمجھے کہ حطمہ کیا ہے وہ اللہ والله کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے على کی جو دلوں پر جا لپٹے گی اور وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے یعنی آپ کے لمبے لمبے ستونوں میں